اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم ر میرے دیا تو جگتے نے حق دیا کالیں دے چاڑے دے گئی نے چڑ د گئی نے وہ جڑے میرے نبی آئے نے جڑے میرے نبی دے نیرے آئے نے سینے دا کے سونے کول بٹھائے وہ سینے دا کے وہ سینے سونے کول بٹھائے مکھڑا تک کے مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کہ ہاں مکھڑا تک کے مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کہ اس قرآن پاندی آئے اتنے واضح کیتے کہ مسلک اہلیت اسی خارج تباہ کرنے والے قرآن پاندی چوتھی ہے تو بارکہ دے غور کیجئے جس تو میں ہوئے کہ حقانیت و مسلک اہلیت اس لئے وہ بست ہے قرآن نے کی فرما ہے فرما انما کان قول المومنین ازادوں اللہ ورسولی لیاکم بینہم این یقولو سمینا واتانا تو بہت مومن وہ جے ویکھنا ویخنا مومن کون جی تسا پہچاننا مومن کون قرآن نے فرما سامنے م... قرآن دی آد پڑھو یا نبی پڑھو... دی ادیس پڑھو سامنے ادیس پڑھو جدو ادیس سن کے کہوے نا سمے نہ واتا نہ میں سن لئی تے میں میں سن لی میں... میں سن لئی تے گور کروں گا <تصفح> سن لی ویکھا گا سن لائی تو مشورہ کراگا سن لیے تے کھی جائے گی نہیں سمے نہ بات سن لیے میں من لیے لاؤ ایک حدیث پیغمبر جو سندن صحیح ہوئے اور تھی پیش کرو رب اکبر دی سمے ہریس لے آؤ اصل ایک جملہ کہاں گے سمے جب میں توسی پورے اجتماع والے دسو حدیث مستفا آ جائے کی کہنا چاہیے سمے نا جڑا کبھی حدیث تے ہے لیکن ویکاگا وہ مومن مومن کون ہوں حدیث سنے فوری نبی پا دیسے بخاری اندر داڑی بڑھاؤ مچھا کٹاؤ نبی پاس حدیث ہے سیول بخاری داڑی منڈواؤ بولو کہ رکھواؤ بڑھاؤ داڑی معاف کر دوا کٹوا دو بخاری ہے پورے حدیث بیٹھا بھی ہے یا نہیں پورے اجتماع کوئی ایسا آلی جو داڑی فوری رکھ لے سن کے حدیثے مستفا ویخ کے اللہ زندگی رحمت کم فرما پورے اجتماع کوئی ایک بندہ پتہ لگے باقی آلے ادیش بیٹھے ہو جڑا آدیش سن کے فوری ماشاء اللہ وہ ماشاء <mashallah> اللہ بندہ تو اللہ نے چنگا دتا ہے ماشاءاللہ <mashallah> <mashallah> دو ہو <غانے. mashallah> گیا کوئی نہیں ہو نہیں سکتا کھڑے ہو جا پوری کرنا تین ہو گئے تو میرا بیلی ہے پیچھے دو گئے پانچ تین پاک پورے دو اور سی گل نوجوان جذبے کھڑے ہو جاؤ محبت نال پیار نبی جی سنت اللہ ویخو رنگ کم ل ان شاء اللہ اللہ دل دی ہر نیک تمنا خیش پوری فرما دے گا کتے جی دیوار کپڑے بھی پورے پائےو پھر اشرب بشرا کرو تو کام ٹپ گئے پھر دس ہونے چاہیے توجہ میرے اللہ جوانی جوانی برکت پا د اللہ نبی سنت پیار نسی فرما واقعی کا مطلب ہے اج بھی آ رہے آنے اے باقی دوجے ہو ماں کا نو مینیل از اللہ رسو لیا کوئی نوم نا واطل شہر تو بار دس سامنے جدو ادیس مستبا پڑی جان سمے نہ واتا نا کہنا پرما و ماں کان مو مین والا موم اد اللہ لمر <مُبِينًا> جی سمجھ نہیں مدی چلے آؤ مدینا آؤ مدینہ, مدینہ چلیں لے جا آؤ مدینہ چلیں اللہ سارے آؤ مدی چلے جی ہجے گل نہیں آؤ مدی چلے مدینے دی ایک دی سچا تے آلی حدیث مدینے نے فیداواں نے مدینے دیا دی دی وا کہ مدینے کا امام کہ رسول بولد یہ تھوڑا جہا بندہ بسیلتور کرے نا تے مٹی اما فاطمہ امشا کی قبر ہے جی اور میدان چاہیے حمزہ شہدا قبر کچی قبر نظر آنگیا جی مستے نبی آ اذان سن تو مسئلہ واضح ہے جہ تقبیر سنے تو مسئلہ کہ دیتی دی حکانیت واضح ہے جدو امام مسلح سب برابر ہو جاؤ پاؤں سے پاؤں ملاؤ وسط الخلل خلا درمیان رہنے دو جڑ جاؤ خلاف بند کر دو آپس چونا گچ ہو جاؤ جڑ تراس جڑ چونا گچ ہو جاؤ مدینہ دی مدینے کی دیئے کہ حق مسلک رب دی زمین تی زمین مسلک کہ لیے ہریش جی مدینہ چلو مدینے اندر چلو جی آؤ مدینہ باگ تو ہو گے۔ آؤ ذرا مکہ چلیں آؤ مکہ جلے آؤ مکہ جلیں زم زم پیو ویخو کہ مسل کچا زم دم پی کے ویکو قبر شفا سمجھنے والوں کرو کوسوت تتر نفا نقصان تا مالک نہیں حضر اسبت کا بوسا کہ مسلک احلی حدیث کوئی شک نہیں حجر جناب مقام ابراہیم آدھے مسلک احلی حدیث کوئی شک نہیں سبا آن اندر کوئی شک نہیں کردر تے تے جناب جناب فروخ فرما نے میری خواہش تھی کہ میں پڑھا لیکن نہیں پڑے اپنی خیش پیگمبر یار رسول اللہ جی چاہے مقام ابراہیم تفل پڑیے اب آزائی مقام ابراہیم عمر فاروق ہو گئی آج تو مقام ابراہیم کیوں, کیوں, کیوں کیتے امریک فاروق سمجھا چاہتے نے اپنی دیر مرضی نہیں ہو سکتی جی امر فاروق اپنی رائے دو نفل نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھے تجان تو, تو پہلے سلاد اپنی رائے کیوں پڑھنا میں پوچھنا عمر فاروق نے اپنی رائے دو نفل بھی نہیں پڑھے مقام ابراہیم تے نہیں پڑے اپنی مرضی نیت کرنے سوا کی مرضی نو چھ کل میں پڑھا نکاح کیوں پڑھا تو اپنی مرضی دعا کیوں پڑھنے تو اپنی مرضی الفاظ کیوں پڑھنے تو اپنی دے نال جناب دے وقت دعا بنا اپنی سبھی بول کے حکانی کوئی شک نہیں میرا او دے جو اللہ نے میں جے میں سمجھ نہیں ائی بتا تو صحیح بیت اللہ دے سنہری دروازے دے, دے لگنے والے تالا جو ہے اودی چابی کس دے پاس ہے بطلا تو صحیح مسجد دی امامت کس دے پاس ہے بطلا تو صحیح مسجد نمرا دی امامت ارفاع دی امامت کس دے پاس ہے بتلا تو صحیح کہ مسجد نپوی دی امامت کس دے پاس ہے میں کیویں کہوں کہ مسجد نپوی دی امامت اہل حدیث کولے لیکن اہل حق تسی ہو دی امامت اہل حدیث کولے لیکن میرا دے اللہ حسلام پسند نہ کرتا دماعت یہ کو سن لیا جی پیچھو وا ما کان تو مومنِ سو سال پہلے مسجد کوئی نہیں سی. سو سال پہلے ہے سنی کوئی نہیں بالکل میں کہ سو سال پہلے کوئی نہیں سن جانے نہیں تھی کدو دس سارے تو پرانے تھی پرنے ہو جانے جی پرانے ہو بہت پرانے تو میں سوال ہاں سن پتا لگ گیا توں آخنا امام منیفا تو پہلے کوئی نہیں سو کیونکہ امامفا تو پہلے کوئی نہیں سو نہیں نہیں اسی امام صاحب تو بھی پہلے دیں میں پہلا پتر ویک چڑیا فرد بزرگ نہیں ہوام شافی احمد اللہ لہ تو پہلے شاہی مالک تو پہلے مالکی نہیں ہو سکتا احمد پینمبل تو پہلے حملی نہیں ہو سکتا جاور سادک تو پہلے جافری نہیں ہو سکتا حدیث تو پہلے ال حدیس نہیں ہو سکتا جدید ادیش ادوے جدو حدیث, تو حدیث ہے, دے دے آنفی نے, نیفا نے دے نے امام منیفا نے اینفی نے رولا کردہ لڑائی کر دیا سادہ جی گلے جٹکی جائی جدو دے مام منیفا نے ادو کے ہے جے مام منیفا پہلے آیا تصویر پہلے ہو تو جے حدیث پہلے آئی میں اس قرآن تو بھی پہلے حدیث آئی ایس قرآن تو بھی پہلے حدیث آئی ہے کہو گے دلیل بخاری نبی پا گارے رائے تجری فرما جبریلا اے کرا محبوب جی پڑھیے حدیث مستباد زبان مستباد جو پہلی کر نکلیے مانا بےکاری بقاریل ہجے قرآن مستباد زبان پاسی نا اندر محفوظ نہیں ہویا فرما مانا بقاریل میں مان پڑھا ہو نہیں میں کی پڑھا جبریلا سلاب نے گٹیا دبایا چھوڑیا فرما اے کرا پڑیے مانا بےکاری پہلی حدیث جوں من منگے گئے آلے دیس پہلی حدیث ہے ما بےکاری علیہ السلام نے جب علیہ السلام واپس پلٹ گئے جدو پلٹے تے نبی پبان تاری بسم رب کل انسان قرآن و نبی مزے وا دو میں چلو مولا صاحب بیٹھے میرے ساتھ ان شہر تو تقریبا چار کلومیٹر دور ایک بستی ہے جہاں نام کوٹ بھائی خان تین سو سال پہلے دی مسجد ایلے حدیث موجود ہے میرے ساتھ کوہاٹ چلو کوہاٹ شہر کے اندر سات سو سال پہلے دی مسجد ایلے حدیث موجود ہے میرے ساتھ آؤ ساتھ کا باد چلو اتے آج بھی ایک بستی موجود ہے, ہے, ہے محمد بن قاسم نے بارہ سال کام سادق آباد کا ملتان بن قاسم لے کے آ گیا امام شافی اجے پیدا نہیں ہوئے مالک احمد بن حمل دنیا تے آئے نہیں امام و نیفا بارہ سال اسلام ہندوستان یعنی پاکستان جنوب کیا جائے ادو ہندوستان اتنے اسلام آ لے سوفی لیا نہیں پاکستان اسلام اہل حدیث ایل حریس یا محمد بن کا صبح اینوی سابت کر دوں یا شافی ثابت کر دوں دو تسی تارہ سال دے سو ٹوٹل بارہ سال دے بچے سو اتحم آ گیا شریعت آ گئی محمد بن قاسم دسو کی لیا رب قرآن لیا پیگمبر کوئی چیز نہیں جاؤ جب جی محمد بن قاسم ٹہر ہے مسجد آئی ادیش نہ کہنے لگا جی میں گا کہنا سو سال پہلے تو اپنی مسجد کھا دو میں ساری مزے ہوں گی کہڑی کچی یا پکی ساری مسجد کی نشانی قانائی ہے نا کوئی بورڈ لا دینا مسجد مسجد ہوئے جان کہ مسجد آلے حدیس ہوں جان میں کہ جی اج جی دی مسجد سو سال پہلے ویکنا چاہ جان جی میں لے بارے رام تھی تو نہیں لینڈی ہے تو ٹول چلنے پوچھ لینا بلکہ اس تے ایک جماعت ذمہ دار ساتھی نے بیت اللہ ملاقات ہوئی انہیں بڑی پیاری بات کہی انہیں کہ مولوی صاحب میں امام کعبا حملی امام صاحب, امام صاحب امام کعبہ نے پتا کی کہ جس مولوی نے مجھے وہاں پاکستان میں حملی کہا ہے اس کو لے آؤ یا میرے پاس لے آؤ جے جی میں اپنی زبان ہوں سامنے حملی کہہ تی پھر توشی ہو دے رو تی جی کہہ تی پھر تُسی مسلک نو اپنا لیا جے جے میں حدیث کہ مسلک اپنا لو تے میں کہا پھر ساتھی نے کہا جا کے پاکستان بستی آغاز کرنے لگا جہاں شکے کعبا حملی ساتھ چلے جی حملی کعبہ اپنے, اپنے خرچہ میرے ذمہ جی اعلی کہہ دے وے تے خرچہ اپنا میرے ذمہ تو تسلک ادیس ہے بنا لی اپنا خرچہ تے جی او کہ میں حملی میں تو خرچہ تیرا بھی میرے جمے مسلک نو قبول لے کیجیے دنیا کا کوئی شخص امام اس واسطے سارے جام چھپنے والا زربے انشاءاللہ اگلے مہینے رمضان بالکل پہلے آ رہے آدھے جناب بیس ترابی آنے ان شاء اللہ میں پریشان نہ ہو امے کعبہ کو فتوا اٹھا لے کے آیا انشاءاللہ ضرب حق زربے ہک رسالتوا چھاپ رہا ہے اگلے مہینے چارے ممکبا نے لکھ کے سہن کر کے نبی سنت آٹ تراوی ان شاء اللہ شک نہیں رہے گا جاگے ودو اللہ نے مزید میڈیا آم ہونا ہے, علم آم ہونا ان شاء اللہ رہنا نے جد تک جان قابو کیتی رکھیا تا لوگ کہنا شروع شروع بابیا ج... کا جلسہ نہ سنیا میں آدھا سا کیوں اصا تو کدی نہیں کیا کسی نے بسا جلسہ نہ جنا فلان جلسہ نہ سنو جاسل پکے ہوں سام خطرہ ہوں تے واپس کو نہیں آنا میرے جامے فارش انہوں نے مدرسے کریب ہودرسے مسلک دن کیا دورے تفسیل ہو رہا ہے داخل ہو جائیے میں کہنا تنا کون جہاں نہیں کر واعد اہل عدیش کا مدرس ہے سو نہیں ملتا میں پی دن کا دورہ نا جی پی دن کا میں گزرن دے دیا وہ خیر ہفتے بعد نا استاد جی نے دوا نوجوان بلایا کہنے لگے گا سنو تو نماز کا ٹائم ہو پڑے اپنی پڑھیا کرو کلاس ٹائم آ نے کرو ٹھیک ہے وہ شام میرے کو گیا میں کوئی مسجد ہو گیا جی میں ہو جان ہے دو چار دن ہوفتے بعد جناب دو چار دن اور گزرے انہیں پھر بولا انہیں گیا بستر چک کے لے جاؤ جاؤ کیوں سر میرے سارے بچیاں نے گمراہ ہوتا خطرہ میں شیخ تے شیخ تفسیر مل کے بھی اپنے آپ نہیں سنبھال سکے نہیں سمالیا جا سکتا حدیث دا فیس نہیں کیتا جا سکتا سامنے نہیں آیا جا سکتا گرا دلائل سننا دلب سڈا کمال نہیں کمال پتا کی واقعہ سکتے سال پہلے مستے آرام سی میں ہاں ساڈی سی بندہ کہنا اتنے چار مسلے سن میں جی سن کچھ ارسر رہے جہاں ہنفی مسلا شافی مالکیا عملی مسلا میں ہاں جی جانے وہ میں کہ پٹ چڈے یہ ہوں کہ میں کہنا کسی کا بھی نہیں آئی اس دا دسلا قائم دائم مستے نبوی اندر بھی حرام اندر بھی جن 100 سال پہلے او تہاڈی مسجد سی میں کہ شروع تلے کہ آج تک ساڈی سی جڑے کوئی دلیل میں کہ صحیح البخاری کھولیے بخاری کھولو سے صحیح اللہ دے بندو پڑھو تے ہی بخاری پتہ کی لکھیا ہے حضرت عطا بنا بیر بار رحمت اللہ علیہ فرمایا میں مسجد حرام اندر گیا بخاری پہلی جل کتاب السلام فرما میں مسجد حرام وچ گیا کلوں عبداللہ بن زبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ ابو بکر صدیق دے دوترے نے اسما بن ابی بکر بیٹے دے پچھے جا کے نماز پڑھی وہ مستح حرام امام سن نماز پڑھا رہے سن ہوا ادو اج نہیں سو سال نہیں عبداللہ بن زبیر دی زندگی چ مست حرام چ نماز ہو رہی رویت بخاری فرما کی ہوا نماز میں بھی آمین کہ آمین کہی حتہ کہ مست حرام آمین گونج کہ سو سال چلے تھو پتا ہے مسد ہرامچ نبی پات تو لے کے سو سال تک اتنے اچھی آمین ہوں دی رہی ہے صرف سو سال ہو گئے جدو تیس آچی آمین نہیں ہوں دی کی خیال سمجھ نبی پاک دے زمانے تو لے کے صحابہ زمانے مسجد حرام وچ اونچی امین ہوندی سی ایدی گواہی بخاری چ تے اج آو مکہ چلے مسجد حرام وچ اونچی امین ہوندی ہے یا نہیں جی اج بھی ہوندی ہے تے مانو ادوں تے اج دینے مسجد اندر مسجد حرام اندر کوئی فرق نہیں پھر میں دعویٰ کیتا کرنا ایک مسجد دکھا نو نبی پاک معراج پہ تشریف لے گئے واپس آئے نے معراج تو واپسی تے نماز جدوں آتا ہوئی فرض ہوئی السلام اگلے دن آئے نماز کا طریقہ میرے مصطفیٰ نو شکلایا اس دن تو لے کے وفات مستفا تک ایک جگہ بتلا دو جب نبی پا نے اور اتھے نماز اج اہل حدیث دے مطابق نہ ہوئے ایک مسجد بتلا دو جب نبی پا نے آپ سجدہ فرمایا ہوئے خود نبی پاک نے مسجد قبل تعین قبا دن مسجد عائشہ تبوک بدرچ اندر پینس اندر جتنا اندر مکے اندر مدینے اندر ایک مسجد دکھلا دوں کہ جتے نبی پاک نے آپ نماز پڑھی نبی پاک نے خود نماز پڑھی ہو جفلی عدین نہ اونچی آمین نہ ہوئے ایک مسجد دکھلا دوں وہی و سار ہوئی جہاں جہاں سے شفیع آسیا گزر گیا ایک مسجد بتلا دوں کہ جتے نبی پا نے مال پڑھائی ہو بیت اللہ نا کوئی اپنے چھوٹے میں برکت واسطے میں دو چیز نے برکت بھی ہے برکت لب جو ہدایت کون لبے گا برکت بیت اللہ چ لب ہدایت کون لبے بیت اللہ چ برکت بھی ہے ہدایت بھی ہے میں پوچھنا چاہنا جی برکت لبدہ ہدایت کیوں نہیں لبدہ یہ برکت بیت اللہ اندر آج بھی ادو بھی رہیں گی ہدایت ادو او بھی, بھی اور کیا مت رہے گی پھر میں پوچھنا چاہنا جی بی اللہ کی نماز دے, بیت اللہ دے مسجد آرام دے دمامت دے دے اندر جی احلی حدیث نماز پڑھا ہے پھر تو کیوں لڑنا احلی حدیث جی اوی سمجھ نہیں آئی میں چاہنا مامے بخاری اللہ نال پیار یا نہیں کہنے لگا میں پیار کرنا میں امام بخار رفلی دینا کتاب لکھی ہے پھر کیوں پیار کرنا ہے امام بخار رفلی دین والے نہ کتاب لکھے تیار کرنا امام بخار رف الدین کرے تیار کرنا امام مسلم رفی دین کرے تع پیار کرنا امام شافی رفلی دین کرے تع پیار کرنا امام مالک احمد پلبر رفی دین کرے تیار کرنا امام سکا بھی ہوبیبین نماز نہ پڑھتا ایک امام بھی ایسا نہیں ہے بات علامہ تہر القادری صاحب نے بھی قبول فرمائی ہے انہیں اپنی کیسٹ فرمائے رفیع دین نہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے لیکن کرنے والے بھی کرنے والے بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ مزید سچ بولنے کی مزید توفیقت اللہ برکت جبینی تھوڑی جی، تھوڑی جی پاکستان <تصفح> <بس دنبراحة تصفح> <جنبراحة> بڑی سی بات فرمائیے رفڑی عدن کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے پتا فر نال کیوں فرما کی فرمایا فرما دینا فرما بخاری کرتے سنگو اچھا موبائل ریکارڈ بھی فرمایا ماں بخاری کرتے تھے ماں مسلم کرتے تھے بابی کہ ماں بخاری کرتے تھے جیلانی پیر ابدل کادری جلانی بھی کرتے تھے اللہ کے بلی جی کرتے سنیا پیارے ہو توسی بھی کر لیا کرلی جی کرتے سن یہ ساڑے سرگوز ایک مہری صاحب جمعہ پڑھا رہے سل کہنے کا گیارویں کھانے ہوئی سن لیکن گیارہویں خلاف سن سمجھ گئے ہوگا کون سن کہنے کا گیارہویں پیر صاحب کی کانے ہو وہ ترفلی دین کرتے سن تو وہ کیوں نہیں کرتے کرتا آپ بھی نہیں سیل حدیث جو کہ نہیں سی وہ ویسے کتنے منہ چل نکل گئی نا جی مولا یوسف لدیانی صاحب فوت ہو گئے کراچی اندر انہیں کتاب لکھی سرات مستقی پتا کی اہلے حدیثوں جناز جاری پڑھ ہریشے تھی ہوں میں